نام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کی رسم کے کچھ نہیں بچے گا مراد رسم الخط حروف رہ جائیں گے معانی جو ہے وہ نہیں رہیں گے ڈھونڈو گے ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخے زیبہ دے کر وہ معنی کہیں عالم واقعہ میں نظر نہیں آئیں گے ہاں الفاظ میں لکھے ہوئے رسم الخط ہے تو یہ مراسم عمودیت جو ہے یہ بھی یقیناً عبادت کا جز ہے ان میں بھی توحید کی شان ہے سجا کسی اور کو نہیں ہوگا اللہ کے سوا جس پر کہ میں نے ارض کیا تھا کہ شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ اسی پر ٹکرا گئے ایک عظیم سلطنت کے ساتھ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسے گرم سے ہے گرمی احرار تو ان تمام میں بھی لیکن یہ کہ اس میں آگے بڑھانا ہوگا ان تمام چیزوں کو شامل کر کے یہ عبادت کے جو مطلوب ہے اور جس کا ہم عہد کر رہے ہیں یا جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور عہد کر رہے ہیں اللہ تیری ہی مندگی کریں گے اس عبادت میں یقینا یہ مراسی میں عبادت بھی شامل ہے اس میں اظہار عزت و تزل جو ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو اسی لیے کہا گیا ہے ولزین فی صلام خاشون پورا وجود جو ہے جھکا ہوا ہو پھر اس میں پوری اطاعت اطاعت جو ہے اس عبادت کا جسد ظاہری ہے اور اس میں چوتھی چیز کا اضافہ ہوگا وہ پوری اطاعت جو ہے وہ محبت کے جذبے سے جذبہ شکر سے سرشار ہو کر جیسا کہ میں نے متعدد مرتبہ اب بھی دوہرایا ہے ان نشستوں میں کہ در حقیقت جذبہ جذبۂ تشکر ہی ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کیجیے ہل جداء الحسان الحسان اب اگر تو وہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو آپ کوئی بدلا دے سکے تو آپ نے کر دیا آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہے سورج ہے اسے کیا بدلا دیں گے آپ اس کی تمازت سے فائدہ اٹھا رہے بدلا کیا دیں گے لہذا اس کے سامنے ایک سر جھکا دیجیے سجدہ کیجیے سورج کو اسی طریقے سے اس سے اور بہت اونچ لے جائیے اللہ کو کیا بدلا دیں گے آپ اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے عبادت ہے اس کے ہر حکم کو بلا چور چرا مان لینا ہے البتہ یہ جذبہ تشکر پھر یہ پور اور آگے بڑھے اور ایک محبت کی شکل اختیار کرے ول نزینہ اشد و خوب تو روح عبادت محبت خدا مندی اور جسد عبادت اللہ کی اطاعت بلا چونو چرا پوری زندگی میں ہاں خطا ہو جائے بربنائے تب بشری بھول ہو گئی چوک ہو گئی جذبات کی رو میں آدمی بہ گیا ماحول کے زیر اثر کوئی غلط سر حرکت سرزد ہو گئی تو یہ ہے کہ فوراً توبہ کر ان نمت اللہ وسیم یا من سو اب جہالت من قریب۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ایسے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر گویا کہ واجب کر لیا ہے جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھے لیکن پھر جلد ہی توبہ کر لے ڈیرا نہ گالے ماں وہی پر جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ جو وقتی طور پر لفظش ہو گئی یہ فوراً توبہ کر لیں یہ توبہ اللہ کو بہت عزیز ہے بہت پسند ہے بہت ہی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے لیکن جان بوجھ کر زندگی کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر اسے مستثنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تو شرف اطاعت ہو گیا شرف اطاعت در حقیقت شرفل عبادت ہے تو یہ تمام تصورات لیجیے اسی طرح بیا کے نسطعین اب یہ نستعین میں نوٹ کیجئے اعانت اعانت اے باب افعال ہے کسی کی مدد کرنا استعانت باب استفال ہے کسی سے مدد طلب کرنا اسی مدن پر اسی باب سے بہت سے الفاظ ہیں در حقیقت کے جو مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں استعانہ اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے استعزہ استعادہ کیا کسی کے پناہ میں آنا پناہ میں آنا بھی تو کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کی پروٹیکشن حاصل کریں استعضہ چنانچہ در حقیقت دو وم جو ہیں وہ اسی کا ایک عکس ہے یہاں ہم نے اللہ سے مدد طلب کی ہے وہاں اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں کولاؤز و رب الفلا کو لعود و برب الناس یہ اس مصحق کا آغاز ہے اور وہ مصحف کی انتہا ہے اور اس کا اختتام ہے تو در حقیقت اسی طریقے سے استغاثہ استغاثہ کے کسی کی دعائی دینا یعنی یہ کہ آدمی جو ہے اس سے داد طلب کرے کہیں بے داد اگر ہوئی ہے تو اس سے انصاف طلب کرے اس سے مدد طلب کرے کسی ظلم کی داد رسی چاہے اس سے تو یہ معاملہ استغاثہ اسی طریقے سے استمداد مدد طلب کرنا استنسار نصرت طلب کرنا استنآعا کسی کو پکارنا یہ تمام الفاظ تقریبا ہم مانی استعانہ کے ذیل میں ان تمام الفاظ کو جو ہے نوٹ کر لیجئے استعانہ استغاثہ استعضا استمداد استنساد استدا یہ تمام در حقیقت کیا ہے یہ تمام چیزیں کل نیتن ذات باری تعلیٰ پر مرتقز ہوں گی تو توحید مکمل ہوگی اس پر بھی تفصیل سے گفتگو اقسام شرک میں ہو چکی ہے کہ اگر آپ جو بھی مادی اسباب ہیں ان کے تحت کسی سے مدد مانگتے تو یہ شرک نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں آپ پیاسے ہیں ذرا مجھے پانی پلا دیں آپ نے اس سے مدد چاہیے آپ نے اپنی تکلیف کو یا اپنی احتیاج کے رفع کرنے کے لیے کسی کو بلایا ہے کسی کو پکارا ہے کوئی حرگ نہیں اس میں بھی البتہ ایک لطیف مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اگر انسان بہت ہی زیادہ گڑ گڑا رہا ہے اور کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کا دھیلا کر رہا ہے بار بار سوال دوہرا رہا ہے تو گویا کہ اس بات کا اس کے اندر امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی شخص ہے کہ جو قادر ہے میری ضرورت کو پورا کرنے پر تو ایک انداز میں گہرائی میں جا کر یہاں بھی شرک کا رنگ پیدا ہو جائے گا میں نے ایک بزرگ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی بات کہنا کہ میرا یہ کام ہے آپ کر دیجے یہ تو در حقیقت سوال ہے کوئی بری بات نہیں آپ نے مدد چاہیے دوسری مرتبہ کہنا یہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے کہ شاید بھول گیا ہو تیسری مرتبہ کہتے تو در حقیقت اس میں شرک کی بو آنی شروع ہو جاتی گویا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہی قادر ہے آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے پر آپ کا, کا نفع نقصان شاید اس کے ہاتھ میں ہے آپ کا خیر اور شر جو ہے اس کے اختیار میں ہے جبکہ ایمان کا تقاضا لاحول قوت الا اپنی ضرورت جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل وہ جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا اور آپ کی ضرورت پوری کر دے گا یہ ایک بہت اونچا بلند مقام ہے توقل کا لیکن یہ تو معاملہ ہوا اس میں کہ جو کسی ظاہری جو دنیاوی اسباب ہیں مادری اسباب و وسائل کے ذریعے سے کسی, سے کسی سے کچھ مانگنا لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی سے کچھ بھی طلب کرنا غیر مرئی ہستی کو غیر موجود ہستی کو پکارنا یہ تو گویا کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لا تد مع لاہ احدہ وہ استغاثہ ہو وہ استعانہ ہو وہ استمداد ہو وہ شین لللہ ہو کوئی بھی شکل اختیار کی جائے وہ در حقیقت شرک ہے اور وہ اس ای کا نستعین صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس میں کچھ لوگ خام خاں کا ایک مغالطہ اور خلط مبس پیدا کرتے ہیں کہ سوال تو آپ کرتے ہی ہیں نا لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے مجھے پانی پلا دیجئے۔ تو کیا یہ استعانت نہیں ہوئی استعانت ہے لیکن یہ مادی اسباب و وسائل کے ذریعے اس میں کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ بات ہو جائے جو میں پہلے بیان کر چکا عام حالات میں شرک نہیں لیکن ایک غیر مرئی غیبی انداز میں اور ماورائی انداز میں مادی اسباب و وسائل سے بالا تر کسی سے کچھ مانگنا طلب کرنا مدد مانگنا استغاثہ دہائی دینا استعانت کرنا یہ لازم ال شرک ہے اور وہ یا کے نسین کے منافی ہے اب آگے چلیے اب آخری حصہ رہ گیا عہد نسراق المستقیم <سؤال> یہاں سے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ کلام کی دوسری قسم شروع ہوئی اب تک کلام خبریہ تھا کلام خبریہ اس میں جملہ اسمیہ بھی آ گیا اور جملہ فیلیا بھی آ گیا کلام انشائیہ کچھ طلب کرنا کسی سے کچھ مانگنا کسی کو کوئی حکم دینا امر اور نہیں یا تمنا یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے تو کلام انشائیہ میں یہاں جو آ رہا ہے اہ دینا المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے یہ ہے پرنسپل کراس اور اس کے تابے ہے اب اس سیدھے راستے کو منفی اور مثبت دو اعتبارات سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے سراپ الزین انمتا علیہم یہاں سراطا پر زبر آیا ہے کیوں آیا ہے کہ یہ اس سراطا کا بدل آ رہا ہے سراپ المستقیم پوائ پر وہاں پر بھی زبر ہے یہاں پر بھی آیا یہ اس کا بدل ہے راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المقوب علیہ جو نہ مقزوب ہوئے اور نہ ہوئے اس کے بارے میں ذرا ایک نحوی اشکال ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن ابھی تو اصولی طور پر سمجھیے کہ ہدایت جو ہے اس کو دو اعتبارات سے سمجھ لیجئے ہدایت کے ایک تو ہے مراحل اور ایک ہے ہدایت کی قسمیں ہدایت کے مرحلے جو ہے وہ بے شمار ہیں موٹے موٹے اگر ہم بیان کریں گے کسی کو کوئی صحیح بات بتا دینا یہ بھی ہدایت ہے سیدھا رستہ صرف بیان کر دینا اس کو ڈسکرائب کر دینا یہ بھی ہدایت ہے اس سیدھے رستے کی طرف باقاعدہ اشارہ کر دینا یہ بھی ہدایت کا اگلا قدم ہو جائے گا اس سیدھے رستے پر انگلی لے کر کسی کو انگلی پکڑ کر چلانا یہ بھی ہدایت ہے اور منزل مقصود پر پہنچا دینا یہ بھی ہدایت ہے اس کی سادہ سی مثال ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے کوئی اجنبی ہے آپ کے محلے میں آیا ہے آپ کے شہر میں آیا ہے کوئی ایڈریس ہے اب ایک تو یہ کہ آپ بتاتے ہیں کہ فلاں طرف جاؤ فلاں سڑک فلاں چوک وہاں سے مڑنا پھر بائیں پھر دائیں وغیرہ وغیرہ آپ نے لمبا چوڑا لیکچر دے دیا آپ فارغ ہوئے آپ نے اس کا جو اس کی درخواست پوری کر دی یہ بھی یقیناً آپ کا ایک کام ہے آپ نے خدمت کی ہے یہ بھی ایک ہدایت ہے رہنمائی آپ نے کر دی رہنمائی ہے ایک یہ ہے کہ اب آپ اس کو لے کر چلے اور آپ نے اس کو آخری درجے میں منزل مقصود پر پہنچا دیا یہ ہے بھائی وہ آپ کا مطلوب مکان مطلوب مقام اور یہاں تک پہنچا دیا تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہدایت جو ہے ان تمام مراحل کو کور کر رہی ہے اس اعتبار سے ایک اہم نکتا ہے جو نوٹ کر لیجیے یہ ہدایت ایک لائف لانگ پروسیس ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مرحلے پر بھی آ کر یہ ختم ہو گئی یا پوری ہو گئی اس ہدایت کا انسان محتاج رہے گا مرنے تک ورنہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک اشکال آ سکتا ہے کہ ایک شخص کو ایمان بھی ان میسر آ گیا قرآن پر بھی یقین رکھتا ہے ایک راستے پر بھی چل رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے ہر دن المستقیم اگر ہدایت صرف راستہ بتانا ہوتا اگر ہدایت صرف راستہ دکھانا ہوتا تو وہ تو اللہ نے بتا دیا دکھا دیا پھر یہ نماز کی ہر رقت میں اس دن المستقیم جیسے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں سو برس کی عمر میں بھی ربنا مج اللہ مسلمت ناؤت مسلمت الک سارے مراحل طے کر آئے ہیں سارے کٹھن سے کٹھن تر امتحانات جو ہیں ان سب سے گزر آئے سب میں کامیاب ہو گئے وہ عزبت اللہ ابراہیم اور اب بہ مات <مَحُن> پھر بھی دعا ہے اس لیے کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا بیٹا, بیٹا بھی یقیناً اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ باپ کے ساتھ اس تعمیر کے کام میں اسسٹ کر رہا ہے مدد کر رہا ہے تو وہ تقریباً سو برس کی عمر حضرت ابراہیم کی بنتے ہے بنا وجالنا اس نے میں مرتے دم تک انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالی سے ہدایت اور استقامت اور اس میں اور اضافہ جیسے کہ سورت البحا میں آیا ہے کہ جیسے فرمایا کہ ہر آنے والا لمحہ ولاخر تو خیر اللہ کا ملا تو یہ ترقی درجہ بدرجہ ہوتی چلی جائے گی علم میں معرفت میں گہرائی میں گرائی میں وہ سات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی لہذا گویا کہ زندگی کے آخری سانس تک عہد نسرات المستقیم اے رب ہمارے ہدایت دے ہمیں ہمیں ہدایت بخش ہمیں چلا یہاں تک کہ ہمیں منزل مراد تک پہنچا دے منزل مقصود تک پہنچا دے چنانچہ یہی الفاظ ہیں جو اہل جنت کا جو ترانہ حمد ہوگا کل میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ یہ حمد کلش کہاں کہاں آتا ہے جہاں لفظ شکر آنا چاہیے وہاں لفظ حمد آتا اس لیے کہ ہم کا اصل جو نیوکلس ہے مشہور ہے الحمد للہ نظی وبر اسماعیل ابحا الحمد للہ نظی اکامہ وسقانہ وجال النا مسلمین الحمد للہ اذهب اظہب انی الضا و فانی الحمداللہ نظی احیانی بادما ماتنی اسی طریقے سے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اہل جنت الحمد للہ حدان کلان اللہ کل حمد کل شکر کل ثنا اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہر جس پہنچ نہ پاتے ہم ہدایت نہ پاتے ہم اس منزل مقصود تک نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوگی تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجیے کہ ہدایت کے درجات ہے اور انسان آخری سانس تک انسان اس کا محتاج ہے اور اسی لیے یہ دعا جو ہے یہ نماز چونکہ وہ تو آخری اللہ تعالی اس کی توفیق دے ہمت دے اگر انسان پر کوئی وقت موت سے پہلے ایسا گزرتا ہے کہ اس کی ہوش و حواس نہ رہے تو بات دوسری ہے ورنہ آخری وقت نماز پڑھنی ہے وہ نماز جو ہے اس کا جزو لازم عہد نصراف المستقیب اب دوسری بات اس میں نوٹ کیجئے اور یہ اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مقام ہے اور جو محل ہے اس سر فاتحہ کا اس کے اعتبار سے اہم ہے میں نے پہلی نشست میں کچھ تھوڑے سے اشارے اس کے بارے میں کیے بھی تھے لیکن اب ذرا اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس ہدایت کے جو مدارج ہیں اور اس کی جو قسمیں ہیں لرکبن نہ تبق ان یہ ہدایت بھی تمہیں درجہ بدرجہ ملے گی یہ بھی اچانک ایک دم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس میں بھی مراحل آئیں گے مدارج آئیں گے اس میں دو بنیادی جو ہے قسمیں ہدایت کی وہ اپنے ذہن میں رکھیے ایک ہدایت ہے علمی فکری نظری ایک ہدایت ہے عملی اس نظری فکری اور علمی ہدایت کے لیے اصل اپریٹس انسان کے اندر موجود ہے فطرت عقل جس کو ہم بار بار کہتے ہیں ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان فطرت اصل میں کیا ہے وہ روح ربانی جو انسان میں پھوکی گئی ہے وہ نفقت ہے روحی یہ ہے در حقیقت کے جو انسان کو ان حقائق جو ہے اس کائنات کے گویا کہ ان کا خلاصہ اس کے اندر مزمر ہے اس اعتبار سے جو نظری جو ہدایت ہے وہ تو انسان میں ہے ودیت شدہ ہے وہ تو روح جو ہے اس کے اندر وہ سارا کچھ وہ معرفت موجود ہے ڈورمنٹ ہے یہ بات دوسری ہے یہ ہمارے اس دوسرے حصے میں جو, جو تیسرا درس آئے گا سورہ نور کی جو آیات نور پر مشتمل ہے وہاں جا کر یہ حقیقت زیادہ تفصیل سے کھلے گی لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو نظری علمی جو ہدایت ہے اس کی اصل میں جو دو چیزیں ہیں بنیادیں وہ انسان میں ہیں۔ اصل فطرتِ سلیم فطرت سلیمہ اور عقلِ سلیم نبوت کے ذریعے سے اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا لیکن نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ نبوت کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے وہی نبوت یہ در حقیقت ایک سلسلہ ہے ایک وحدت کی حیثیت سے اسے سامنے رکھیے ایک تو اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے عقل پہنچا دیتا ہے چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے یقین کی بات ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے عقل تقاضا کرتی ہے کوئی ہونا چاہیے اور عالم جس میں انسان کو نیکی کا بدلہ اور بری کی صدا مل جا چاہیے یا ہونا چاہیے یہ ایک جگہ ہے ایک مرحلہ ہے ایک یہ کہ ہے یہ ہے کا معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ملتا ہے اور چونکہ انہیں مشاہدات کرائے جاتے ہیں, ان کے سامنے وہ ان کے لیے وہ صرف ایمان بالغیب نہیں ہے نبی کے لیے ایمان بالغیب نہیں ہے قدان کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات و ملکوت ملاکوت سماوات کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے شب مراج میں مشاہدہ کرایا گیا اس اعتبار سے وہ ہوتے ہیں مجسم یقین اور ان کے وجود سے یقین پھوٹتا ہے اور وہ متعدی ہوتا ہے اور پہنچتا ہے دوسروں تک جیسے کہ بھٹی کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو ملے گی یہ جو یقین کی گہرائی ہے گرائی ہے یہ نبوت کے ذریعے سے ملتی ہے اور نمبر دو بات ایسے امور ہیں جن تک عقل کی سے رسائی ہے ہی نہیں عقل تو جیسا کہ ہم نے اس درس سالس میں دیکھا ہے اللہ کو پہچان لے گی منم حقیقی کو پہچان لے گی اس کی توحید کو پہچان لے گی اس کے بعد یہ کہ جزا اور سزا کچھ ہونا چاہیے اعمال ضائع ہونے والے نہیں یہاں تک پہنچ جائے گی لیکن اب آگے یہ کہ باس بعد الموت ہے ایک دن آئے گا تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے حشر و نشر ہے حساب کتاب ہے وز الکتاب فطر المجربین مما فی پھر یہ کہ وہی ہے ملائکہ ہے یہ تمام امور غیبی ہیں ان تک رسائی کا کو کوئی جو ہے ذریعہ عقل کے پاس نہیں ہے، یہ تفاصیل جو ہے یہ ہمیں اس میں ملتی ہے نبوت کے ذریعے سے تو ہدایت نظری ہدایت علمی ہدایت فکری اس کے ضمن میں بنیادی شہ انسان کے اندر اللہ نے ودیت کر کے دنیا میں بھیجا ہے البتہ یہ کہ اس میں یقین کی گہرائی اور گیرائی اور اس میں کچھ امور غیبی کی تفاصیل یہ در حقیقت جو انبیاء کران کے ذریعے ہی سے وحی کے ذریعے ہی سے یہ امور جو ہے وہ انسان کو ان کی تفاصیل معلوم ہو سکتی ہیں اس کے بعد آتا ہے معاملہ عملی جو ہدایت ہے عملی ہدایت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیجئے ایک انفرادی سطح پر ایک اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر تو انسان کا کانڈکٹ اس کے لیے بھی یوں سمجھیے کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے اندر سے استفتے قلبک اسی لیے فرمایا گیا اپنے دل سے پوچھو یہاں اندھا پہرا انسان کو پیدا نہیں کیا ہے جالنا ہو سمیم بصیرہ ہم نے اس کو باطنی بھی بصیرت دی ہے اور اس کو ظاہری بصارت بھی دی ہے لہذا یہ جو ہے کمپس اس کے اندر موجود ہے ڈائریکشن معین کرنے کے لیے یہ نیکی کا ہے اور یہ بدی کا ہے لہذا اس اعتبار سے بھی انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ودیت ہونے کی بنا پر جو اس کا ایتھیکل ایٹیچیوڈ ہے دنیا میں جو اخلاقی رویہ اس کا ہے اس کے لیے بنیادی مواد فطرت کے اندر موجود ہے البتہ یہاں انسان محتاج ہے کس بات کا اسے ایک توازن چاہیے نیکی کے مختلف دائیات بھی غیر متوازن ہو سکتے ہیں ان میں بھی ضرورت ہے توازن پیدا کی جائے کسی وقت نیکی ہی حد اعتدال سے تجاوز کر کے ایک برائی کی شکل اختیار کر لیتی جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دنیا میں رہبانیت کا نظام ہے غیر فطری نظام کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بدی کا جذبہ تھا جذبہ تو خیر کا تھا لیکن یہ کہ وہ جذبہ غیر معتدل ہو گیا غیر متوادر ہو گیا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا وہ فطرت انسانی کے بلکہ تب انسانی کے تقاضوں کو اس نے نظر انداز کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ جب پھر تب انسانی نے ریولٹ کی تو چاروں شان چت جو ہے گرے ہوئے نظر آئے اکثر و بیشتر لوگ کہ بظاہر تجدد کی زندگی ہے اور بباتن عیاشی ہو رہی ہے بدماشی ہو رہی ہے تو یہ در حقیقت نیکی ہی کا جذبہ ہے جو غیر معتدل غیر متوازن ہو کر بدی کی صورت اختیار کر رہا ہے لہذا ایک متوازن ماڈل کی ضرورت ہے یہ متوازن ماڈل ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے انسان کو مل سکتا ہے لقد کا نلکن فی رسول اللہ ہے اس یہاں پر اب ایک حصہ باقی رہ گیا ہے ہدایت کا اور وہ ہے اجتماعی معاملات میں ہدایت اس پر ان شاء اللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی اکول قول ہاذہ وصطفر اللہ علیم وسلمس